بس اللہ, الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الباشہ صَب و, و, و نواشہ باقی تمام سامعین خارن گرامی وعلیہ سب کو شم و شماسی سلامت کر دیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو ننانوے اولگ اکتالیس ہے اور ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اوراد فتیہ میں ہاں جی اوراد فتھیہ میں ہیں اورتھیا کا یہ ونگ درس ہے اس میں جو ہے کہ مقدمہ جو آپ لوگوں کو ملک الجوراد کا ایک اہم ترین حصہ جو ہے ملک الجبار لا الہ الا اللہ ملک الجبار سے شروع ہوتی ہے اس حصے کو ہمارے اور میں ملک الجبار سے تعمیر کرتے ہیں اوراد کی تو اس کے شروع ہونے سے پہلے دو مقدمہ ایک مطلق ذکر یا اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں تھا دوسرا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد کل جو ہے ایک درست اس سلسلے میں دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ چونکہ اوراد فتحہ کے اندر جو ہے پچاس مرتبہ اسی ملک الجبار کے اندر پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسماء الحسنہ بھی ہے تو اس لیے ہمیں لا اللہ پڑھنے کا ثواب اور اجیر معلوم ہونے چاہیے اس سلسلے میں قرآن پاک میں آیات تحلیل کے نام سے کل پینتیس آیات ہیں جن میں لال اللہ کا وجکر ان آیتوں کے ثواب اور اجن حقت میں سے لا الہ اللہ کے پڑھنے کا ثواب اور اجر ہے جس کی عربی مت کی کا ایک توضیع ہو گیا تھا لا الہ اللہ کے فیوز و برکات کے حوالے سے فیضات و ثواب کے حوالے سے آج یا اسی کا ایک ترجمہ صرف ترجمہ دوبارہ توضیق دے رہا ہوں تاکہ جو ہے ہمیں قدر ہو کہ ہم یہ جو اورات پڑھ رہے ہیں ہاں یہ اورات یس الفتح کی شکل میں اللہ کے نظر میں کتنے عظیم ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کتنے ثواب عجیب عطا ثواب عطا فرماتے ہیں کتنے ثواب ان پر مرتب ہوتی ہے لہذا حدیث کا ترجمہ جو ہے ایک جار والوں کے کلام مبارک عام تک پہنچا رہا ہوں تو آیات تحلیل جو ہے کتاب مصباح عمیم ہے کف امی میں ہاں جی اس میں آج تحلیل کے بارے میں نبی صلی اللہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا وہاں پر حدیث میں حدیث اور آیات تحلیل یعنی وہ آیات جو لا لال اللّہ پر مشتمل ہے قرآن باغ میں کل پینتیس مقامات ہاں جی یعنی پینتیس آیات پر موجود ہے یعنی ہاں جی کل پینتیس مقامات پر جو ہے یہ آیات تحلیل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کیا ہے ہاں جی اس میں جو کل جو ہے مختلف ثوابات جو لکھا ہے نمبر ایک اصلاح اللایات تحلیل کو پڑھنے والے کے لیے جو ثواب ہے ہاں جی اور آیت تحلیل کے اندر جو عمدہ حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا یہ مقدس کلمہ اور افضل الذکر ہے تو وہاں فرماتے ہیں پہلا جو ہے اس میں فیض اور عنایت کے پڑھنے کا فیض اور برکت اور ثواب جس کسی نے ان آیات تحلیل ان آیات تحلیل کو پڑھا جس کسی نے ان آیات تحلیل کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت علم ایمان اخلاص توکل سکون اور وقع داخل کرتا ہے کیونکہ انتیاہی جو ہے انسان کو آخرت میں کامیابی اور دنیا میں اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے میں ان چیزوں کا سب سے زیادہ دخل ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ کے بارے میں کائنات کے اشعار کے بارے میں علم و حکمت سے اس کا سینہ منور ہو اس کا ایمان پختہ ہو ساب اخلاص ہو جو عمل کرتے اللہ کے لزاح پر کریں لزاح کے لیے کریں ہاں جی جنیوی مقاصد کے لیے نہ کرے اور اللہ پر پورا پورا اس کا توقل اور بھروسہ اس کی زندگی میں سکون اور وقار ہو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کو ان آیات کو تلاوت کرے گا ہاں جی تو ان کے لیے پہلا ثواب اور اجر اور برکت یہ ہے کہ جس کسی نے ان آیات تحلیل کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت علم ایمان اخلاص توقل سکون اور وقار داخل کرتا ہے دوسرا فیض اور برکت عنایت کے پڑھنے کا اور جس کسی نے ان آیات کو لکھا اور پاک و زمزم کے پانی سے گول کر پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر رکھ سے ہر رقص سے ہر قسم کی بیماریوں کو نکال دے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر رکھ سے ہر قسم کی بیماریوں کو نکال دے گا اور اللہ تعالی اس بندے سے شیطان اور وساوس اور نشیان کو دور کرے گا ہاں جی تو اللہ تعالی جو ہے اس بندے سے شیطانی وساوث ہاں جی؟ شیطانی وساویس اور نشان بول کو دور کرے گا اور یہ بھی بہت ہی خصوصاً شیطانی وساویس انسان کے دل سے دور کرے فرماتے ہیں جس کسی نے نایت کو لکھا اور پاک اور زمزم کے پانی میں اس کو بھگو کر اس کو پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر رقص سے ہر قسم کی بیماریوں کو نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے شیطانی وساوس اور نشیان کو بول چو کو دور کر دے گا اس بیماری کو تیسرا فیض اور برکت یہ ہے اور جو شخص اس کو لکھ کر تاویز بنا کر اپنے پاساتھ رکھ لیں تو ہر قسم کی واشی جانوروں اور کیڑے مکڑوں کی شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت اور ہیبت یعنی روک و دبدبا کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور جادو سے محفوظ رہے گا اور ہر قسم کی بیماری سے اس کے جسم کو اللہ سلامت رکھے گا یہ جو ہے اس کو ایک سمجھو مادی فوائد ہے نمبر چار جو فیض و برکت عنایت کے پڑھنے کا اور اگر کوئی خلوص سے دل سے آیات کی تلاوت کرے گا اور پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل خیمت میں ہرگز عذاب نہیں کرے گا کیونکہ لال اللہ کے ثواب میں جو بندہ ویسے بھی لال اللہ خلو سے ایک دفعہ زندگی میں پڑھا ہو تو اس کو گناہ گار ہو تو اس کو جانے میں ہمیشہ کل نہیں رکھے گا آخر علامہ اس کو نکالے گا اب یہ تو یہاں پر جو ہے پینتیس مرتبہ یات کو پڑھ رہے ہیں اور اوراد فتح میں وہ روزانہ پچاس مرتبہ پڑھیں گے تو اب اندازہ کر اللہ پر کتنا کرم فرمائے گا اس لیے فرمائے اگر کوئی خلوص دل سے ان آیات کی تلاوت کرے گا اور پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں ہرگز عذاب نہیں کرے گا اور اسے نظر رحمت و شفقت سے دیکھے گا اور دولت مندی اور مال و دولت کے دروازے اسے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اور فقر و تنگستی کا دروازہ اس پر بند کرے گا اور کل قیامت نے اس سے آسان حساب لے گا تو یہ سارے اجیر اور ثواب ہاں جی چوتھا پانچواں فرماتے ہیں کسی بھی مظلوم شخص نے کسی بھی مظلوم شخص نے ہاں جی اسے نہیں پڑھا یعنی ان آیات کو کسی ملزم شانی سے نہیں پڑا مگر اللہ نے ضرور اس کی مدد کی کسی ملزم شانی ان آیات کو پڑھ کر اللہ کے حضور میں فریاد کے ان آیات کے وسیلے سے تو المغر اللہ نے ضرور اس کی مدد کی اور اس کے غم آندو اور پریشانی کو اس سے دور کیا اور ظالم سے نجات دیا اور کسی بھی مغموم شخص نے کسی وجہ سے غم کا شکار ان آیات کی تلاوت نہیں کی مگر جس جس نے کیا اللہ نے ان سے اس غم کو دور کیا اور کسی بھی مقروص نے قرضدار نے ان آیات کی تلاوت نہیں کیا مگر اللہ نے ان کے قرض کو ادا کیا یعنی جس معروص نے بھی ان آیات کی تلاوت کی اللہ نے ان آیات ان آیات کی برکت سے اس کا قرض اتار دیا چھتر سوا فرماتے ہیں اور جس کسی نے ان آیات كے تلاوت کر کے ظالم بادشاہ کے ہاں جی ظالم بادشاہ کے پاس گیا اس کے پاس گیا خوشِ كام سے اور اس نے کوئی حاجت طلب كیا تو اللہ اس كے حاجت کو پورا كیا تو اللہ نے اس كی حاجت کو ہاں جی تو اللہ نے اس كی حاجت کو پورا كیا تو یہ سارے فوزات اس ایک حدیث میں ان آیات تحلیل کے پڑھنے کا ثباب لکھا ہے ہاں جی تو آیاتِ تحلیل جن میں لا الہ الا اللہ مشکور ہے مختلف صورتوں میں ہاں جی کہیں لا لہ اللہ کی صورت میں کہیں جو ہے اللّہ لا الَ اللہ کی صورت میں کہیں لا الہ لاہو کی صورت میں کہیں لا لہ الَََ انطا کی صورت میں کہیں اللہ لا ال کی صورت میں لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے ہاں جس مطلب سب کا اللہ کےت کو عبادت و بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا مقصود ہے تو یہ جو ہے ثواب ذکر فرمایا ابھی ان کے بارے میں مخصر توجہ ہے قرآن پاک کی ان آیات آیات تحلیل کی ہاں جس جو اس حدیث میں اتنی ثواب اور فیوضات جو ہے یقیناً اسی مقدس لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہے اس لئے ان آیتوں کا نام ہی تحلیل کا وہ آیات جو لال اللہ پر مشمل ہے اور ان آیات کے پڑھنے پر جو ہے ہاں جی ان آیات کے پڑھنے سے اللہ نے اتنا زیادہ ثواب اور عجل یقیناً ان آیت کے پڑھنے والے کو اتنا زیادہ ثواب اور عجیب اور فیض رکھا ہے وہ اسی لال اللہ کی وجہ سے جو ان آیات کے اندر موجود ہے تو قرآن پاک کی نایت تحلیل کے اتنی ثواب اور فیضات یقیناً ہاں جی اسی مقدس کلمائے لال اللہ, اللہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہیں قرآن پاک کے مطالعے سے ایک اور جو بنیادی ثواب جو ہم سب کو جاننا ضرور اللہ, اللہ کے بارے میں قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے امت کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے وہ یہی مقدس کلمہ الا اللہ پر ایمان وغیرہ ہے تمام انبیاء نے اپنے امت کو اسی کی طرف دعوت دی ہے اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنے امت کو قولوا لا الہ الا اللہ تو لہوکھا ہے سب سے پہلے چونکہ شرک ہر امت میں تھا شرک کا کوئی نہ کوئی شکل ہر امت میں آتا آیا ہاں اس لیے جو ہے ہر نبی نے سب سے پہلے اور شرک سب سے بری چیز ہے ہاں جی اور شرک کے ساتھ تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتے اللہ کے حضور میں لہٰذا شرک کی نبی بھی سب سے پہلے ضروری تھا حسب اللہ کی جو ہے معبودیت اس کی ربوبیت اس کی خالقیت ہاں جی اس کی حاکمیت اس کی مالکیت ان چیزوں کو قبول کرے بندہ اور عبادت و بندگی کے لیے صرف اللہ کے لغت کسی چیز کو اللہ نہ سمجھے اور اعتط و فرمن برداری کے لیے بھی صرف اللہ کے لغ کسی کا موتی محض ہاں قرار دینا جو ہے اپنے لیے جائز نہ سمجھے مگر اللہ کے حکم سے اللہ نے انبیاء کے تات کا حکم دیا اور اپنے مخارب بندوں کی وہ اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے حکم, حکم کی تعمل ہے لہذا ہر نبی نے اپنی امت کو قول اللہ اللّہ تب لہو کہا ہے ٹھیک تو لہٰذا جب آپ اوراد فتھیہ پڑھتے ہیں بندے مومن جو ہے نا جب اوراد فتھیہ پڑھتے ہیں تو سمجھو یقین جانو ہمیں یقین جاننا چاہیے سمجھو اور یقین جانو کہ آپ نے گویا تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبے کہا ہے اور یہ عظیم فخر ہے آپ کے لیے کتنا عظیم مقام رکھتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے جس چیز کے آپ کو اپنے اپنے امت کو جس چیز دعوت دی تھی آپ نے اس کا اقرار کیا اپنی سورات کے اندر تو گویا کہ آپ نے جو ہے آپ سا... ہاں آپ تو سمجھو یقین جانو کہ آپ نے گویا تمام انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت پر لبے کہا ہے صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ پچاس مرتبہ کیونکہ اس لا ملک الجبار کے اندر پچاس مرتبہ لا اللہ کا ذکر ہے لا ملک لا الہ الا اللہ واحد الخہ لا لزیز الغفار اس طرح پچاس مرتبہ صرف اسی ملک الجبار کے اندر لا اللہ کا ذکر ہے لہٰذا آپ نے ان بین ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی ہاں جی اس دعوت کا صرف ایک دفعہ آپ نے لبے نہیں کہا بلکہ پچاس مرتبہ وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہیں ہر روز لبے کہا ہے جب بندے اس دعا کو ہر روز پڑھیں گے تو وہ کہ آپ نے جو ہیں ہر روز آپ نے پچاس مرتبہ انبیاء تمام انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کے لبے کہا ہے تو آپ نے کتنا عظیم خامی انجام دے دیا آپ نے سارے انبیا کو خوش کر دیا ہاں آپ نے سارے انبیا کو راضی کر دیا ان سب کی تبلیغ کا قرآن دیکھیں سب سے پہلا اور اہم ترین تبلیغ اور دعوت سارے انبیا کا دعوت اللہ ہے توحید ربانی کی طرف دعوت ہے اللہ کی معبولیت اور الہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہونے کی طرف دعوت ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے گویا کہ آپ اس دعوات فتح کو پڑھتے ہوئے آپ ہر روز تمام انبیاء کی دعوت پر لبے کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ نہیں ہر روز پچاس مرتبہ آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبے کہا ہے آپ نے کیونکہ یہ تجویز صرف ملک وجوہات کے اندر پچاس مرتبہ ہے اور حدیث مذکور میں جتنے فیوزات ذکر ہوئے ہیں ہاں جی ان کا مستحق قرار پایا ہے تو حدیث جو ابھی حدیث آپ نے سن لیا اللہ علیہ اللہ کے بارے میں اس کا بھی آپ مستحق قرار پایا لہذا ہمیں چاہے کہ مقدس اورات کو روزانہ بلا ناغا پڑا کریں تاکہ آپ ان عظیم برکات و فیوزات سے فیضاب ہوتے رہیں اور دنیا و حرت دونوں میں کامیاب و کامران رہیں میری دعا ہی اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بزرگان دین کی حضور حضرت امیر کبی سید رحمت رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ہاں جی حدیے کو اس عظیم تحفے کو جو آپ نے ہمارے لیے دیا ہے ہمارے لیے اس پر ہم بہت زیادہ فخر کرنے چاہیے کہ عظیم دعا ہاں جی دو تمام انبیاء کی دعوت پر جس میں آپ روزانہ صبح کے وقت پچاس مرتبہ ربے کہنے کرنے کی کلمات موجود ہے اس وقت دعا ہمیں دیا ہے لیکن افسوس ہے ہی پڑھیں اس وقت کتنے لوگ ہیں اوراد فصیاں پڑھنے والے آج کے دور میں میرے جوانوں ہاں جی رات کو لوگ بارہ ایک بجے تک موبائل کھیلتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں تو اور رات تو پڑھنا چھوڑوں صبح کی نماز بھی قضا کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے صرف نام کا صوفی بننے سے نام کا نوباشی بننے سے نام کا صوفیائی معامیہ کہنے سے تو ہمیں کچھ نہیں بنے گا زان عمل کی ضرورت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکے اپنی فضرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہاں نا نام کی جھگڑوں میں تو ہم پھنسے ہوئے عمل کے میدان میں تو سب زیرو ہے ہاں جی ہمیں ان عظیم اورادوں سے فیس لینا چاہیے اور اپنے سینوں کو منور کرنے چاہیے نظیم دولتوں سے ان عظیم دعاؤں کے اورادوں کے ہوتے ہوئے پھر دو نمبری جاہل و نادن بیوقوف جو علی بعد دین کا پتہ نہیں ہم کو مشید کو ہاں جی کیا کیا ناقابل برداشت القابات دیکھیں ان کے پیچھے جانوروں کی طرح جا رہے ہیں بین بکرے جا رہے ہیں اس قوم کو کیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اللہ اس قوم پر رحم کرے ہاں جی اتنے عظیم اولادیں ہیں ایک کو پڑھو آپ کو سکون ملے گا آپ کو مال بھی ملے گا آپ کو دل کو سکون بھی ملے گا آپ کے دنیا بھی آباد ہوگا آپ کا آخرت بھی آباد ملے گا خدا بھی راضی ہوگا خدا قلعے پر رحم کرو اور اس پاک مسلق پر رحم کرو اور اس اور اس کی تعلیمات کی قدر کرو اور جو ہے جاہل نادان لوگوں کے زیر سایہ جا کے اس پاک مذہب کی حقیقت کو کھو مت کرو اس پاک مذلک کو لوگوں کی نظر میں ہیں اس کو حقیر جو ہے قرار مت دے دو جب لوگ دیکھیں گے ایک جاہل ان پڑھ لوگوں کے پیچھے یہ قوم جا رہا ہے لوگ کیا سمجھیں گے دوسرے مذہبی اسلام اور دوسرے غیر مسلم میں یار یہ تو بیوقوف لوگ ہیں ان کے پاس تو کوئی دین و ایمان ہیں نہیں ان کے سارے لیڈر جاہل ناداں ہیں یا جن کو دین کا وہ نہ کوئی مدرسہ پڑھا ہے نہ کوئی مکتب پڑا ہے اور نہ کوئی ہاں جی کسی قابل استاد کے پاس کوئی تربیت ہوئے نہ روحانی کوئی تربیت نہ دنیاوی تربیت کچھ بھی نہیں ہے ایسے راتوں رات مرشد بن گیا بھائی کیونکہ ہاں جی, اس طرح تھوڑا بنتا ہے آزاد میں زندگیاں وقف کرنا ہوتا ہے زندگیاں صرف کرنا ہوتا ہے خون جگر کھانا ہوتا ہے جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں والی بتے ہیں زن گرامین میں نہ عالم بنتا ہے نہ ولی بنتا ہے نہ ترقت کے منشد بنتا ہے مفت میں کوئی چیز نہیں بنتا ہے جس طرح مفت میں ڈاکٹر نہیں بنتا ہے انجینئر نہیں بنتا ہے کوئی شخص نے پوچھتا ہاں جی ٹیچر نہیں بنتا ہے تو اس باب میں بھی کوئی نہیں بنتا ہے جب تک جو ہے محنت زحمت نہ کریں کچھ پڑھیں نہیں کچھ سیکھیں نہیں کچھ جانیں نہیں کچھ قرآن حدیث فقہ اسلام کی بنیاد تعلیمات چاگہ ہوئے بغیر کوئی کسی مقام کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے زیادہ جوٹھا اور جو ہے اس سے زیادہ مکار چالا بیوقوف اور کے پیچھے جانے والے ان سب سے بھی زیادہ بے وقوف ہے ہمیں ہوش کے ناخو لینے چاہیے اور اس پاک مسئلہ کو بدنام نہ کریں